اصلّیم الحمد اللہ علیہ ال محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باغ مسئلہ یہ ہے صفیمن الشین تمام برادر کن اور باقی تمام ورث وسن سب کو ایک بار پھر سلام عرض کرتے ہیں فضالِلبۂ سلسلہ جو کتاب سفین جو ہے کتاب صفی میں سے الحمدارت نمبر پچیس ہے مجموعی طبار اکسٹھ ابلیک پچیس ہے اس میں جو حدیث سے کتاب سبین حضمیر قبیث زامدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے جو آپ حضر مبارکانہ تک پہنچا رہا ہوں وہ حدیث نمبر پینتالیس اور چھیالیس ہے حدیث نمبر پینتالیس دونوں حدیث بہت مختصر اور انتہائی خوبصورت اور جامع حدیث ہے یہ حدیث بھی جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خرجہ صلی اللہ علیہ کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی تابیدار فرمانبردار اور امہات المن میں سے ہیں کہ کرولا مولا کا جو ہے سر ایک خاکی کربلا رسول اللہ علیہ حضرت ام سلمہ کو دیا تھا کہ ان کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت رسول اللہ علیہ کا صاحب سر تھی اسرار آپ کو گھر کی خاص سمنتیں آپ کو دیا کرتے دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ام سلمہ سے امیر کا بھی سلمدانی نقل فرماتا ہے عنہ نعن ان سلمہ کالت آپ نے فرمائی کال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و شعت ہو یوم القیامہ علی و شعت ہو حم الفاظ حضرت مسلم و فرماتی پیارے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم علیہ اور آپ کا شیعہ شیعہ عربی زبان میں گروہ تاب دار اس کی جماعت اس کے پیروکار اس کے ماننے والے اس پر کٹ ماننے والے ان تمام معنی میں استعمال کر لیتے ہیں تو چونکہ مولا علیہ علیہ السلام کے دور میں ایک شعائے ماویہ سامنے آیا علی ماویہ کی گروہ اور جماعت ایک شعائے علی سامنے آیا علی کی جماعت علی السلام کی گروہ علی کے حمایتی علی پر کٹ ماننے والے علی کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے والے تو اسی طرح اشارہ فرماتے ہوئے نبی نے فرمایا علی علی اور آپ کے پیروکار آپ کی مہیم پر چاہنے والے ہی حم الفاضون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں فائز ہونے والے ہیں القیامت قیامت قیامت کے دن تو عزیہ نگر میں جس طرح اس دور میں جو لوگ علیہ السلام کے ساتھ تھے علی سے محبت مدد رکھتے تھے علی علی کے راستے پر چلتے تھے علی کے نام سن کر خوش ہو جاتے تھے علی کے فضائل سن کر جان ان کے چہروں پر رونق پیدا ہو جاتے تھے ہاں جی چہرے بے خوشی کے آثار نمایاں ہوتے تھے یہی دوستی کی علامت ہے تو انہی لوگوں کی رسول اللہ نے یہ بشارت دیا تو یہ بشارت جو ہے تک کے لیے ہے آج بھی جو لوگ جو ہے مولانا علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں ہاں جی اور سن کر ان کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور سننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں اور جتنا سنیں تھکتا نہیں ہے اور ان ہنسیوں سے محبت موندت عقیدت رکھتے ہیں یقیناً یہی لوگ جو ہے علیہ السلام کے گروہ میں سے علی کے سچے محبت میں سے یعنی لوگوں کو کل ان حسیوں کے نظیم حسیوں کے شبہات ملے گا نہ کہ وہ لوگ جو جن ہاں جی جنہیں ان حسیوں سے بہت سے عداوت یقینا ہے ہاں جی ان سے منسوب جو ہے اولاد رسول جو ہے جو ان کے نصب سے ہے نسبت سے ان سے بہت عداوت رکھتے ہیں آج ان کے اولادوں سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے اولادوں سے ساتھ جو ہے ان کی بے حرمتی کرنے میں ان کو اذیت دینے میں اور جس کرسی کا حقدار ہے وہ کرسیاں ان کو نہیں دے رہے ہیں وہ جس محراب کا حقدار ہے وہ محراب انہیں نہیں دے رہے ہیں اور جس عزت و مقام کا حقدار ہے وہ نہیں دے رہے بلکہ شو روز اپنی محفل و ملزم میں ہیں ان عال رسول عالیہ کی جو ہے ان اولاد علیہ السلام کی حق میں برائیں کرنا اپنے لئے فخر اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور اپنے شب و روز کا پیشہ پیشہ سمجھ کے تو یقیناً یہی لوگ جو حقیقت میں علیہ السلام کے دشمن ہیں کیونکہ یہ لوگ علی سے بہت رہنے والے ہیں کیونکہ جی اگر آپ کو علی سے سچی محبت ہے تو آج ہمارے درمیان ان کے جو اولادیں ہمیں ان سے دشمنی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں آ جائے نگرانی ہاں جی جب ہمیں پتہ چلے یہ اولاد علی سے ہے ان کے سلسلے نصب علی سرمتا پہنچتا ہے تو ہمارے دل میں ان کے لیے ایک اخترام ایک, ایک عزت و حکمت ہونا ضروری ہے آل محمد سے ان کے اولادوں سے اسادات سے دشمنی قیامت میں ہمارے لیے بہت منگا پڑے گا اور رسول اللہ کی شفاعت سے ہمیں اور پنجن باغ کی شفات سے ایمہ کی شفاعت سے ہمیں محروم کر دے گا زین گرامی اور اسی لیے پیارے نبی نے اس وقت سے فرمایا کہ علی انواشیات حم الفاظ نقیمہ علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والے آپ کے پیروکار آپ کی جماعت ہی کل عمد میں کامیاب ہونے والے ہیں اور حدیث نمبر چھیالیس سے بہت مختصر حدیث ہے یہ بھی حضرت امی سلمہ سے ضمیر کبھی نقل فرما رہا ہے آپ فرماتے ہیں قالت یعنی کالت امِ سلمہ الم سلم فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمِ فرمایا ذکر علی ن علیہ السلام کا ذکر عین عبادت ہے کیوں نہیں کیونکہ علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے دین کے بقا کے لئے دین کی کے استحکام کے لیے دین کے نشر کے لیے دین علی ہاں جائے علی کی زندگی وقف ہوا آپ کی بچپنے سے لے کر آخری آپ کے جو ہے قربانی بھی اللہ کی مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے یہ ہنسی کا ذکر عبادت ہے اس کے علم کا ذکر اس کے اخلاق کا ذکر آپ کی عبادتوں کا ذکر آپ کے اسلام پر راستے میں کی جانے والی آپ کے شجاعت کا ذکر آپ کی بہادری کا ذکر آپ کے ایمان کا ذکر آپ کے تغوا کا ذکر آپ کے ہان اولادوں کا ذکر آپ کے اہدیت علیہ السلام کا ذکر بارہ علم اہل کا ذکر یہ سب ذکر علی کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ آپ کے اولادوں کا ذکر بھی ہی کا ذکر ہے تو عظیم نگرامی علیہ السلام چونکہ اللہ کے مقرب رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں اور آپ کا اور اس امت کے امام ہیں تمام مسلمان آپ کی عظمت کے معترف ہیں تمام مسلمان غیرم السلام مسلمان سب علیہ السلام کے کمالات کے معتقد ہیں ہاں جی لہذا یقیناً اس ساسی کا ذکر ہمارے لیے عبادت ہے کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے باعث نصیحت ہے اور لازم قابل تقلید ہے لازم الاتباع ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ کی بات آپ سے بڑھ کر اسلام کا چلتا پھرتا قرآن ایک اسلام کا کامل نامہ یقیناََ علیہ السلام تھا پھر وہاں باقی اعیمۂ الوید حضرت زہرہ یا تھر تھی تو عظان گرمی اس وجہ سے ان کا ذکر عبادت ہوا ہے کیونکہ پہلے نبی نے فرمایا علی کے اعتاط میرے احتاط ہے میرے اعتاط اللہ کے اعتاط ہے علی سے دشمنی میری دشمنی مجھ سے دشمنی اللہ کی دشمنی پہلی نبی نے فرمائی جس نے علی کے اطاعت کی اس نے میرے احتاط کی جس نے میرے احتیاط کیا اس نے اللہ کے اعتاعت کی جس نے علی کی نا فرمانی اس نے میرے نا فرمانی اس نے اللہ کے نا فرمانی کی جس نے علی سے صلاح کے اس نے مجھ سے صلاح نے مجھ سے نے اللہ سے صلاح کیا جن علی سے دعوت کیا اس نے من سے اداوت کیا اس نے من سے کیا اس نے اللہ سے دعوت کیا ایسے عادی جو ہے عمیر کبی علیہ الرحمٰن نے جو عادی نقل کیا ان میں بھی اور عالم اسلام کے حدیث کی کتابیں بڑی پڑی ہیں ہزان گرامی شاہ سنی سب کتابوں میں تو ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علیہ السلام کا ذکر ضرور عبادت ہے کیونکہ آپ اسلام کا کامل نمونہ ہے, ہے آپ قرآنِ ناطق ہیں آپ چلتا پھرتا قرآن ہیں اور آپ کی زندگی میں امت کے لیے بہترین نمونۂ ہدایت ہے اور آپ کی سیرت امت کے لیے بہترین سیرت حسن حسنا۔ ہے جیسا رسول العصم کی زندگی کو مت کے لیے عصوع حاصل نہ تھی اس لیے آپ نے فرمایا ذکر عالین عبادت انہیں کلم صدمیں طاقتیں پرور ہمیں محمد عالم محمد کی صحیح معرفت کر ہمیں ان سے محبت اور مودت رہنے کی اور ان کی نورانی تعلیمات پر چلنے کی ان کی سیرت اب طاق کو طیبہ پر چلنے کی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے آمین رب العالم